سبنی مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر آمان لانے میں فرق ناؤ کرتے اور عرض کی کہ ہم نیسنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پیرنا ہے